یہ دنیا کی زندگانی کا دھوکہ جو ہے اللہ کی قسم اگر کسی کا دل زندہ ہو تو دو سے چار جنازے پڑھ لے دنیا اس کے دل سے ویسے بھاگ جاتی ہے دل زندہ ہو یار آج یہ چار پہ بھی پڑا کل کو میں نے بھی آنا ہے صرف رو رہے ہوتے تھے لوگ پوچھتے آپ کا رشتہ دار ہے کہتے نہیں رو اس لیے رہا ہوں آج یہ جا رہا ہے اگر میں بھی کل کو آیا تو میری تیاری کیا ہے میری ہے کہتی فیوچر پلاننگ کرنی ہے فیوچر پلاننگ کے لیے باپ بھی کہہ کہہ رہا رہا ہے ہے بھائی بھائی کو وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ محنتیں کریں گے تو کل کو آسانی ہوگی ساری ساری رات ایڈیمز یاد کرتا ہے سملر ورڈ یاد کرتا ہے اور سمریاں یاد کر رہا ہے وہ بیچارہ جس کو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا وہ چھتی چھتی سفوں کے سمریاں یاد کرنے میں بہادری دکھاتا ہے اور اس کے فیوچر کتنا ہے زیادہ سے زیادہ پچیس سال کی سروس ہے حکومت کی جس کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا وہ بیمار ہو جاتا ہے پڑ پڑ کے محنت کر کر کے ساری کوٹ کے سردی میں جا رہا ہے ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہے میرا یہ کیریئر محفوظ ہو جائے اللہ کے پیارے بندے پچیس سال سروست کو سیو کرنے کے لیے تو کیا کرتا ہے ٹریلین سال کی زندگی جو آخرت میں ہے اور جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کے لیے کیا, کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی ناکام تاجر ہے کہ جو پچیس سال کے لیے پلاننگ کر رہا ہے اور پچیس خرب سال جتنے بھی کہہ لیں اس کے لیے اس کی پلاننگ ہی کوئی نہیں اور یہاں رک کے یہ بات سمجھیے میرا مطلب یہ کہیں غلط نہ لے لیجئے گا دنیا کی ضرورت ہے دنیا کا حصہ مت بھولیے جو اللہ نے لکھی ہے تم چاہو نہ چاہو اللہ نکیٹ ڈال کے تو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرتے دے سیدنا آبود علی ساتھ وہ سلام کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لوڑی آئی تھی کہتی ہے مجھے اپنے رب کے بارے میں بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے میں ہی اپنے بچوں کو پالتی تھی آج میں جا رہی تھی وہ جو بنائی کرتی تھی وہ اچانک چیل لے گئی ہے مجھے بتاؤ میں رات کو بچوں کو کھانا کیا کھلاؤں گی تمہارا رب رحیم ہے کہ ظالم ہے کہا یہ دوبارہ نہ کہنا اب یہ بات ہو رہی تھی دروازہ کٹکھٹایا تین لوگ آئے اور انہوں نے ہزار درم پیش کیا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دو ہم جا رہے تھے تو چیل سے ہی ایک بنائی والا کپڑا جو ہے وہ ہمیں ملا ہے تو ہم نے سوچا یہ کسی مجبور کا ہوگا تو ہم اس کی وجہ سے صدقہ کا کرنا چاہتے ہیں کہا یہ لو ہزار دلم جاؤ شاید کس کپڑے سے تمہیں اتنا مال ملنا تھا یا نہیں جاؤ اپنے بچوں کو جا کے کھلاؤ تمہارا رب ظالم نہیں ہے وَمَا مِن دا فِي کرو إلا مستاہ قرآن کے خوبصورت لفظ کی روزی کا ذمہ کس پر ہے بات ختم ہو یہ میری عقل کا قصور ہے میں کہتا ہوں میری دس انگلیوں کی کمائی ہے ارے جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھی کھاکی سوتے بھول ہے جو زندگی سے دل لگا بیٹھے ہنر ہے جی تو قارون نے کیا کہا تھا تو ہم نے اسے اکیلا نہیں دنسایا خزانے بھی دنسا دیے بچانے آیا دھنستا ہی جا رہا ہے دنیا کا ہی مت بھولئے یہ دین نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بہترین کھانا آیا ہے تو پانی ڈال دو یہ دین نہیں ہے اللہ کے رسول نے بھنا ہوا گوشت بھی کھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ستو بھی لائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عام گوشت بھی لایا گیا ہے اور ابن قیم اس نے کہا کرتے تھے نا کہ ایک دسترخوان پہ تین کھانے رکھنا جائزہ اللہ کے سور نے کھایا ہے فرق یہ ہے صحابیات اور صحابہ کی زندگی یہ تھی ایک مہینہ چولہا نہیں جلا سعید عائشہ کا الحمدللہ پھر ایک سال تین سو من گندم اگر سال کا خرچہ ملا ہے تین سو من گندم چار چھ لوگ کو مل جائے تو کتنی خرچ کریں گے سال میں پھر بھی الحمدللہ للہ اٹھارہ پیوان تھے اور بعض نے نو اور دس لکھے ہیں بارہ لکھے ہیں سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی الحمدللہ پھر دعا دی اللہ کے گزارو ہر بندہ آپ کی تعریف کرے عمر موت تو کرو شہید ہو اللہ نے تینوں خواہشیں پھر پوری کر دی فرق یہ ہے واویلا نہیں رونا دھونا نہیں تھوڑا سا لاس ہو گیا پروفٹ کی ریشو میں کمی آ گئی ساتھ ہی پتہ نہیں کیا بنے گا میرے بھائی زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی وہ بھی کچھ بن گئی کیا بنے گا قرآن کیا کہتا ہے رویہ ہے چھوٹی سی بات اب پتہ نہیں کیا ہوگا چینی مہنگی ہوگی تمہارا یعنی تمہاری چینی مہنگی ہونے سے رب کے خزانے ختم ہو لوگو آدم سے لے کے قیامت کرنے والی آدمیت اور انسانیت اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں ہر شخص اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھے سب کی خواہشیں پوری کر دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی تم سمندر میں ڈالتے ہو تو اس کے ساتھ پانی لگتا ہے اور تم سوئی کو باہر نکال اتنی بھی کمی نہیں آئی پھر خوف کس کا یاد کرو نا کس رب نے تمہیں کتنے کتنے پروفٹ دیے اب اگر اس طرح کا ماحول ہے پریشانی کیا ہے یہ اپنے مستقبل کے بھی دشمن میرے صحابہ یہ تمہارے بھی دشمن یہ بیچارے اپنی جانوں کے بھی دشمن ہوم <سؤال> یہ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو برباد کرنے والے ہیں وہ لوگوں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ ان کا برا ہو انا یو یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں فرق اتنا ہے کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی آگ سے کو کہہ نہ دیا آج کل تو ٹائر لگا کے روڈ پہ بھی چلا لیتے ہیں نہیں کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی لیکن پانی یہ دنیا ہے ہمیں دین کی کشتی چلانے کے لیے پانی چاہیے اس کا بندوبست اللہ ضرور کرتے ہیں یہ بات ذمہ رکھیے لیکن اگر پانی زیادہ ہو جائے تو کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے پھر کشتی کو بھی بڑا کرنا چاہیے اس کو بھی مضبوط بنا لو پھر نہیں ڈولے گی اور اگر اتنی طغیانی پانی میں آ جائے کہ اچھل اچھل کے کشتی میں پانی آنے لگ جائے تو کشتی اکیلی نہیں ڈوبتی ملاح بھی ڈوب جائے کرتے فرق صرف اتنی